یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے بنا کی زندگ مول لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے